کتاب الحوالة الحوالة جائزة بالدیون وتصح برضاء المخیل والمحتال والمحتال عليه وإذا تمت الحوالة برئ المخیل من الدیون ولم يرجع المحتال له على المخیل إلا یت يتوى حقه اچھا بھائی آج ہم حوالہ کے بارے میں پڑھیں گے بھائی بھائی دیکھیے میں نے زید کا دین دینا ہے بھائی زید کا مجھ پر دین ہے میں زید کے پاس ہمر کو لے گیا اور میں نے کہا کہ یہ جو آمر ہے یہ میرا دین ادا کرے گا بھائی کیا کرے گا میرا دین یہ امر ادا کرے گا آج کے بعد آپ مجھ سے مطالبہ نہیں کریں گے بلکہ کس سے مطالبہ کریں گے امر سے مطالبہ کیا کریں گے اور زید نے بھی یعنی وہ جو دائن تھا اس نے بھی اس بات کو قبول کر لیا مانا تو اب وہ مجھ سے مطالبہ نہیں کر سکتا یعنی جو اصلی مدیوم تھا بلکہ کس سے مطالبہ کرے گا وہ امر سے مطالبہ کرے گا بھائی عمر سے مطالبہ تو یہ حوالہ کہلاتا ہے بھائی کیا کہوالہ کہلاتا ہے ہمارا نام کہ دین نقل ہوا ایک شخص سے دوسرے شخص پر کس کو کیا کہتے ہیں حوالہ بھائی حوالہ تو کفالہ کے اندر جو تھا آپ نے دیکھا تھا کہ دوسرا شخص دین کی ادائیگی کی ذمہ داری لے لیتا تھا لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہوتا تھا کہ اصل مدیون سے مطالبہ نہیں ہو سکتا کفالہ کے اندر اس زامین سے بھی مطالبہ ہو سکتا تھا اور اصل اصل جو تھا جس پر اصل میں بین ہے اس سے بھی کیا ہو سکتا تھا مطالبہ لیکن حوالے میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر اب وہ جو اصل ہے جس پر جو مدیون تھا اس سے مطالبہ نہیں ہو سکتا بلکہ مطالبہ صرف کس سے ہوگا جس شخص پر حوالہ کروایا گیا ہے اسی سے مطالبہ ہوگا اصل پر جو اصل ہے اس سے مطالبہ نہیں, نہیں, نہیں ہو سکتا یہ حوالہ کہلاتا ہے بھائی صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی یاد رکھیے لغت میں حوالہ کہتے ہیں نقل کرنے کو بھائی منتقل کرنا بھائی منتقل کرنا اصطلاحی تعریف یہ آپ کے حاشے میں درج ہے بھائی اور شریعت میں حوالہ کسے کہتے ہیں نقل و دینی منظمتن الاظمتن بھائی دین کو منتقل کرنا ایک ذمہ سے دوسرے ذمہ کی طرف سمجھ میں ہے؟ دین کو منتقل کرنا ایک ذمہ سے جی. تو زید نے مجھ سے دین وصول کرنا تھا میں نے وہ دین کس کی طرف منتقل کر دیا عمر, عمر کی طرف منتقل کر دیا وہ مجھ سے مطالبہ نہیں کر سکتا بلکہ صرف کس سے مطالبہ کرے گا عمر, عمر سے مطالبہ کرے گا تو یہ ہے نقل ودین ذمین الاذمتین دین کا نقل کرنا ایک ذمہ سے دوسرے ذمہ کی طرف تو الحال حوالہ جائز ہے دیون پر دیون پر کیا ہے حوالہ جائز ہے جیسے یہاں پر میں نے دین پر حوالہ کروایا بھائی و تصوی ریزا المخیل مفت والمحتال مفت علیہ یہاں یہ تین نام یاد رکھیں والا نام تین نام محیل محیل وہ شخص ہے جس نے حوالہ کروایا ہے یعنی جس پر دین تھا جس نے دین کو اپنے سے کس کی طرح منتقل کر دیا دوسرے شخص کی طرف تو یہ جس پر اصل میں دین تھا وہ کیا کہلاتا ہے محیل کہ اس نے حوالہ کروایا بھائی دوسرا لفظ ہے مشتال بھائی مشتال مشتال دائن کو کہتے ہیں بھائی جو مطالبہ کرنے والا تھا جو مطالبہ کرنے والا تھا بھائی تو اس کے لیے حوالہ کروایا گیا تو اسے محتال بھی کہتے ہیں اور محتال لہو بھی بھائی محتال لہو اس کے لیے کیا کیا گیا ہے حوالہ ہوا ہے اور جس پر حوالہ کیا گیا یعنی جس نے دین کو اپنے سر لے لیا وہ محتال علیہ کہلاتا ہے بھائی کیا کہلاتا ہے محتال, محتال علیہ کہلاتا ہے بھائی جس نے دین کو اپنے سر لے لیا تو لہذا اب یہ جو میں نے مثال ذکر کی بھائی مثال ذکر کی زید کا مجھ پر دین تھا اور وہ دین کس کی طرف منتقل ہو گیا ہمر کی طرف اب ہمر ادائیگی کرے گا زید مجھ سے مطالبہ نہیں کر سکتا تو میں محیل کہلاؤں گا بھائی میں نے حوالہ کروایا ہے اپنے دین کا اور کس پر کروایا ہے آمر پر تو وہ کیا کہلائے گا وہ محتال حال ہے بھائی آمر ہے اور کس کا دین حوال کس کے لیے حوالہ کروایا گیا زید کے لیے تو زید محتال ہے یا محتال لہو ہے مالا سورج سمجھ میں آ تو کہتے ہیں صاحب قدوری و تصاء المحیل اول مشتعل مشتال علیہ اور حوالہ صحیح ہے محیل محتال اور محتال علیہ کی رضامندی سے ان کی رضامندی کے ساتھ کیا ہے حوالہ صحیح <سؤال> ہے <سؤال> بھائی تو محیل کی رضامندی ضروری حوالہ کروانے والا بھائی کیونکہ میرا دین منتقل ہو رہا ہے کس کی طرف ہمر ہاں کی طرف تو میری رضامندی بھی ہوگی ول مشتا لہو بھائی مشتا لہو کون تھا کس کا دین تھا زید کا تو اس کی رضامندی بھی ضروری بھائی سمجھ میں اپنے اسی کا تو دین نقل کر رہا ہوں اپنے سے کس کی طرف ہمر کی طرف کر رہا ہوں تو آپ اس کا قبول کرنا بھی ضروری بھائی سمجھنا کیونکہ لوگ ادائیگی میں مختلف ہوتے ہیں اب پتہ نہیں اسے ہمر پر اعتماد ہے یا اعتماد نہیں تو اس کا قبول کرنا ضروری ہے بھائی سمجھ میں آیا تاکہ وہ بھی مطمئن ہو جائے اسے بھی پتہ لگے اسے اعتماد ہے کہ یہ اب آمر کیسا شخص ہے ادائیگی مجھے کر دے گا بھائی تو اس کی رضامندی ضروری کیونکہ دین اسی کا ہے بھائی اور محتال عالت یعنی آمر کی رضامندی بھی ضروری ہے بھائی کیونکہ آمر کی کیا ہے وہ دین کو اپنے سر لے رہا ہے تو اپنے سر کو جب دین لے رہا ہے تو اس کی رضامندی کیا ہے تو ضروری ہے بھائی تو صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ حوالہ صحیح ہو جاتا ہے محیل محتاط اور محتال علیہ کی رضامندی سے رضامندی سے لیکن دیگر کتابوں میں بھائی زیادات میں امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حوالے کے اندر مشتاد لغو اور مشتاد علیہ کی رضامندی ضروری ہے محیر کی رضامندی ضروری نہیں ہے بھائی بھائی محیر کا تو دین نقل ہو رہا ہے اس کا تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے کوئی نقصان نہیں ہے لہذا اس کی رضامندی ضروری بھائی میں نے تو دین دینا تھا میرا تو فائدہ ہی فائدہ ہے کہ میری جگہ کون ادا کر رہا ہے دین ارمر ادا کر رہا ہے تو لہذا محیل کی رضامندی ضروری نہیں البتہ مختال لہو اور محتال علیہ کی رضامندی ضروری محتاط لہو اس لیے کہ دین اس کا ہے اور مختال علیہ کی رضامندی اس لیے کہ وہ دین کو اپنے سر لے رہا ہے تو ان دونوں کی رضامندی ضروری ہے ہمارا نام سمجھ میں آئے تو ان دونوں کی رضامندی ضروری ہے محیل کی رضامندی ضروری نہیں ہے چنانچہ بھائی محیل کو پتہ ہی نہیں ہے وہ اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے عمر زب کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے وہ جو فلاں آدمی سے دین وصول کرنا ہے وہ دین میں اپنے سر لیتا ہوں میں اس کی ادائیگی کروں گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس شخص سے اب دین کا مطالبہ نہیں کریں گے اور زید اس بات کو قبول کر لیتا ہے تو یہ حوالہ صحیح ہو جائے گا دیکھو اس کے اندر صرف محتال لہو کی رضامندی ہے اور محتال علیہ کی رضامندی ہے محیل کو تو ابھی بات کا پتا ہی نہیں ہے نہ تو یہ حوالہ صحیح ہے بھائی سمجھ میں آ گئی بھائی سورج صحیح ہے اور جب حوالہ تام ہو جائے جب حوالہ کیا ہو جائے تام ہو جائے یعنی محتاط لہو اس کو قبول کر لیتا ہے تو حوالہ تام ہو گیا بھائی مشت علے تو راضی ہے محطال لہو بھی اسے کیا کر لیتا ہے قبول کر لیتا ہے تو حوالہ تام ہو جائے گا اور جب حوالہ تام ہو جائے گا بری المیل من الدیون تو محیل کیا ہے دیون سے بری ہو جائے گا بھائی اب اس کیونکہ حوالہ نام ہی کس چیز کا تھا کہ یہ محیل دین سے بری ہو جائے گا تو لہذا حوالہ صحیح ہے کیونکہ حوالہ نام ہی دین کو نقل کرنے کا تھا تو اب وہ بری ہوا محیل ولم یو المتا اور اب مشتا رجوع نہیں کر سکتا محیل پر یعنی اب اس سے جا کر دین کا مطالبہ نہیں کر سکتا بھائی اللہ حقو مگر ایک صورت ہے اس میں محتال لہو پھر محیل پر رجوع کر سکتا ہے بھئی میں نے اپنا دین کس پر حوالے کروا دیا آمر پر حوالے کروا دیا اب زید مجھ سے مطالبہ نہیں کر سکتا صرف کس سے مطالبہ کرے گا آمر سے مطالبہ کرے گا لیکن ایک صورت کے اندر زید پھر مجھ پر رجوع کر سکتا ہے اور وہ کاف کہتے ہیں جب کہ اس کا حق ہلاک ہو جائے جب اس کا حق ہلاک ہو رہا ہو تو پھر اس صورت میں کیا کر سکتا ہے پھر محیل پر رجوع کر سکتا ہے بھائی سمجھ رہے ہیں تو کہتے اللہ حق ہو طوی یتوا کا مانا تھا ہلاک ہونا مگر یہ کہ ہلاک ہو اس کا حق ملانا اس کا حق مختال لہو کا حق ہلاک ہو تو پھر وہ محیل پر رجوع کر سکتا ہے بھئی اس کا حق کیسے ہلاک ہوگا تو یاد رکھیے بھئی امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں مختال لہو کے حق کے ہلاک ہونے کی دو صورتیں ہیں دو صورتیں ہیں مولانا اور صاحبین فرماتے ہیں کہ تین صورتیں ہیں بھائی امام صاحب فرماتے ہیں کہ مفتا لہو کا حق حالات ہوگا دو صورتوں میں جب اور پھر وہ محل پر رجوع کر سکتا ہے وہ کیا دو صورتیں ہیں پہلی سورت یہ ہے کہ وہ محتال علیہ جس پر حوالہ کروایا گیا تھا جس نے دین کو اپنے سر لے لیا تھا وہ حوالے کا انکار کر دیتا ہے اور اس پر قسم بھی اٹھاتا ہے کہ میں نے کوئی حوالہ اپنے اوپر نہیں کیا دین کا سمجھ میں آیا بھائی وہ انکار کر دیتا ہے اور ان کیا کر رہا ہے قسم بھی اٹھاتا ہے اس پر کہ کوئی حوالہ نہیں ہوا اور محتال لہو اور محیل کے پاس کوئی بہینا بھی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ کیا کر سکیں حوالے کو ثابت کروا سکیں بھائی سورج سمجھ میں آ گئی اب دین کتنے دینا تھا محیل نے لیکن محیل سے کس کی طرف نقل ہو چکا تھا محتال لالے کی طرف لیکن محتاط علیہ قسم کھا کر اس کا انکار کر رہا ہے اور ان دونوں کے پاس کوئی بہینا بھی نہیں کہ اسے ثابت کر دیں تو اب تو مولانا وصولی ممکن نہ رہی اس سے مانا اس سے وصولی ممکن ہی نہ رہی تو اب محتاط لہو کا حق ہلاک ہو رہا ہے تو لہذا اب وہ پھر محیل پر جا کر سکتا ہے رجوع کیونکہ اس نے حوالے کو تو قبول اس لیے کیا تھا کہ اس کا دین وصول ہو جائے اور یہاں پر تو دوسرا شاید سرے سے حوالے کا منکر ہو گیا اب دین کی وصولی کی کوئی صورت رہی اس سے اس سے دین کی وصولی کی صورت ہی نہ رہی تو اب اس بیچارے کا تو دین ضائع ہو رہا ہے اس کا حق مارا جا رہا ہے تو یہ لہٰذا اب پھر کس پر رجوع کر لے گا محل پر کیونکہ حوالے کا مقصد نہیں ہو سکتا ادائیگی کرنی تھی وہ مفلس ہو کر مر گئے بھائی پہلے یہ دین میرے اوپر تھا لیکن پھر یہ نقل ہوا کس پر چلا گیا عمر پر چلا گیا اب عمر مفلس ہو کر مر گیا مر گیا اور اس میں کوئی مال نہیں چھوڑا بالکل مفلس تھا اب مال چھوڑتا تو پھر اس میں سے بھی ادائیگی ہو سکتی تھی لیکن مال بھی نہیں چھوڑا خود بھی مر گیا اور مال بھی نہیں چھوڑا تو اب پھر مولانا وصول حوالے کا مقصد ہی نہ رہا حوالے کا مقصد تو کیا تھا کہ دین وہ زید کیا کر لے اپنے دین کو وصول کر لے اور اب دین کی وصولی نہیں ہو سکتی کسی طور پر بھی مستقل آ لے سے تو آپ اس کا حق چونکہ ہلاک ہو رہا ہے حق مارا جا رہا ہے دین بے چارے کا ضائع ہو رہا ہے تو اب وہ پھر کس پر رجوع کر سکتا ہے محیل پر رجوع کر سکتا ہے کہ اس سے تو وصولی کی کوئی صورت نہ رہی لہذا اب آپ کیا کریں میرا دین آپ میں اپنا دین آپ سے وصول کروں گا صورت سمجھ میں آ تو یہ دو صورتیں امام اعظم بحنی فرحم اللہ کے نزدیک تو کہتے ہیں رجوع نہیں کر سکتا محتال له پر اللہ ان مگر یہ کہ اس کا حق حالات ہو رہا ہو ہوا جو ہے یعنی ہلاک ہونا حق کا امام اعظم و حنیف رحم اللہ کے نزدیک دو کاموں میں سے کسی ایک کے ذریعے ہوگا اما اینت حد الحال ایک تو یہ کہ وہ حوالے کا انکار کر دے کون بھائی محتال جس پر حوالہ ہوا تھا جس نے اب ادائی کی کرنی تھی وہ حوالے کا انکار کر دیتا ہے وہ یہ اور کیا کرتا ہے پسنگ بھی اٹھاتا ہے اس بات پر کہ کوئی حوالہ نہیں ہوا میں نے کسی کا دین اپنے سر نہیں لیا ولا بین طلح والے اور ان اس کے پاس بھی اس پر کوئی بہینہ موجود محدید کے پاس بھی کوئی بہینہ موجود نہیں اس بات پر بھائی اور نہ محتال کے پاس ہے او یہ ایک صورت ہی او یا موتا مفل یا وہ مشتال علیہ مر جائے مفلس ہو کر مفلس ہو کر مر جائے تو یہ دو صورتیں ہیں کہ ایک تو وہ انکار کر دیتا ہے قسم کے ساتھ اور ان کے پاس بہینہ بھی نہیں ہے دوسری صورت یہ کہ وہ مفلس ہو کر مر جائے بھائی محمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دو وجہیں بھی ہیں جس میں اس کا حق ہلاک ہوتا ہے اور وہ مخیل پر رجوع کر سکتا ہے وجہ سال اور ایک تیسری وجہ بھی ہے وہ کمر خاکم بھی افلاسی ہی اور وہ یہ کہ حاکم فیصلہ کر دے اس کے مفلس ہونے کا کس کے مستال علیہ کے حاکم فیصلہ کر دیتا ہے مختال علیہ کے مفلس ہونے کا فی حال حیات ہی اس کی زندگی میں ایک تو وہ صورت تھی کہ وہ مرا ہے مفلس ہو کر سمجھ میں تیسری صاحب کیا صورت ذکر کر رہے ہیں قاضی اس کو مفلس قرار دے دے ابھی وہ زندہ ہی ہے لیکن قاضی اسے کیا قرار دے دیتا ہے مفلس قرار دے دیتا ہے تو جب قاضی نے اسے مفلت قرار دے دیا تو اب یوں سمجھا جائے گا کہ اب دین کی وصولی اس سے ممکن نہیں رہی جب دین کی وصولی اس محتاط علیہ سے ممکن نہ رہی تو اس محتاط لہو کا تو حق مارا جا رہا ہے تو وہ پھر کیا کر سکتا ہے مشیل پر رجوع کر سکتا ہے امام صاحب اس وجہ کو تسلیم نہیں کرتے بھائی امام صاحب فرماتے ہیں کہ قاضی کا کسی شخص کو مفلس قرار دینا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے قاضی کسی شخص کو مفلس قرار دے دے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بھائی اس لیے کہ مال آنے جانے والی چیز ہے بھائی صبح ہے تو شام کو مال نہیں ہے یا شام کو مال ہے تو صبح کو مال نہیں ہے تو مال تو آنے جانے والی چیز ہے کبھی حاصل ہوتا ہے کبھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو کسی شخص کو قاضی کا مفلس قرار دینا صحیح نہیں <tumbh> <tumbh> سمجھ میں آیا بھائی قاضی مفلس قرار دے دیتا ہے شام کو پھر مال حاصل ہو جاتا ہے یا مال اس کے پاس ہے اس نے چھپا کر رکھا ہوا ہے بھ? قاضی کیسے مفلس اس کو مفلس قرار دے سکتا ہے اخلاق کا پتہ ہی نہیں چل سکتا یہاں پر کسی شخص کے ہو سکتا ہے اس نے خزانہ چھپا کر رکھا ہو گئی زیادہ زیادہ وہ فرماتے ہیں, اس کا پتہ گواہی کے لیے چل سکتا ہے کہ وہ شخص کیا کر دیتا ہے مختال عالیہ کیا کرتا ہے دو گواہ پیش کر دیتا ہے قاضی صاحب میرے پاس تو ذرہ برابر بھی مال نہیں ہے بالکل میں مفلس آدمی ہوں اور یہ دو گواہ گواہی دے دیتے ہیں کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تو یہ تو افلاس کس کے ذریعے ثابت ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ بہینا کے ذریعے اور یہ امام صاحب فرماتے ہیں یہ تو بہینہ ہوئی نفی پر کیا گواہی دیں گے وہ دونوں آ کر کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس شخص کے پاس مال نہیں ہے تو گواہی کس چیز پر ہو گئی نفی پر اور گواہی یاد رکھنا نفی پر نہیں قبول کی جاتی بلکہ گواہی اس بات کے لیے ہوا کرتی ہے ہمیشہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے گواہی ہوتی ہے کسی چیز کی نفی کے لیے گواہی نہیں نفی کے لیے تو قسم اٹھائی جاتی ہے ہمارا قسم ہمیشہ کس پر اٹھائی جاتی ہے نفی پر اور اس بات کے لیے ہمیشہ کیا پیش کیا جاتا ہے بیینہ پیش کی جاتی ہے اس بات کے لیے امام صاحب فرماتے ہیں یہاں زیادہ زیادہ اس کا اخلاق جو ثابت ہو سکتا ہے وہ بینا کے ذریعے ثابت ہو سکتا ہے اور تو یہ بینا اگر قبول کی جائے تو یہ بینا علی ہے اور بہینہ علی نفی تو قبول ہی نہیں ہے بینا تو ہمیشہ کس کے لیے ہوگی اس بات کے لیے ہوگی بھائی سورج سب کو سمجھ میں آ بھائی تو خلاصہ کلام کیا ہوا امام صاحب کیا فرماتے ہیں یہ محیل پر رجوع نہیں کر سکتا محتال لہو مگر یہ کہ اس کا حق ہلاک ہو جائے حق ہلاک ہونے کی کتنی صورتیں ہیں دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ وہ مختال علیہ کیا کر دے حوالے کا انکار کر دیتا ہے اور اس پر قسم بھی اٹھا لیتا ہے اور ان کے پاس کوئی بہینہ بھی نہیں اور دوسری صورت یہ کہ وہ مفلس ہو کر مر جائے تو اب بھی مختار لہو کا حق کیا ہو رہا ہے ضائع ہو رہا ہے بھائی تو لہٰذا اب وہ پھر محیط پر رجوع کرے گا اسے اس کا دین وصول نہیں ہوا اور وصولی کی صورت بھی نہ رہی صاحبین نے فرمائی تیسری صورت یہ ہے کہ قاضی اس کو مفلس قرار دے دے زندہ زن لیکن قاضی نے مفلس قرار دے دیا فرماتے ہیں قاضی کے مفلس قرار دینے کا کوئی معنی نہیں ہے جانے والی چیز اس کا پتہ نہیں لگ سکتا بھائی زیادہ سے زیادہ اس کا پتہ گواہی کے ذریعے چل سکتا ہے اور گواہی قبول کی جائے تو یہ تو گواہی اعلیٰ نفی ہوئی اور گواہی تو نفی پر نہیں قبول کی جاتی بلکہ کس چیز پر قبول ہوتی ہے اس بات پر ہوتی ہے نفی کے لیے تو ختم ہوا کرتی ہے بھائی. سمجھ میں آیا نفی کے لیے قسم ہوتی ہے لیکن یہاں قسم نہیں ہو رہی ہے اس پر والا نا اس لیے کہ وہ اپنے افلاس کا دعویٰ کر رہا ہے وہ مدعی ہے بھائی سمجھ میں آیا اس پر قسم نہیں ہے بھائی تو یہ مانا ہے معنی صاحبین فرماتے ہیں حاضان الوجھانی یہ دو وجھیں بھی ہیں حق کے حالات ہونے کی ووجھن سالس ان ایک تیسری وجہ بھی ہے وہو اور وہ یہ کہیں یحکم الحاکم بی افلاتی ہی کہ حاکم فیصلہ کر دیں محتال علی کے مفلس ہونے کا بحفی حال حیاتی ہی اس کے زندگی میں ہی وَإِذَا قَالَ بَلْ مُحْتَالُ عَلَيْهِ الْمُحِيلَ بِمِثْنِ مَالِ الْحَوَالَةِ صورت مسئلہ یہ بھائی بھائی یاد رکھو کفالت کے بعد میں آپ نے پڑھا کہ اگر کی ادائیگی کر دیتا ہے تو پھر وہ پر کیا رجوع کر سکتا ہے بشرطے کہ یہ ضمانت اس نے اس کے کہنے پر دی ہو سمجھ میں آیا تو میرا دید کے ساتھ کوئی معاملہ تھا میں نے اس کا دین دینا ہے مجھے قاضی کے پاس لے جانا چاہتا ہے بھائی تو آمر آتا ہے بیچ میں اور وہ کہتا ہے بھائی میں اس کا زامین ہوں یا اس کو آپ چند دن کی مہلت دے دیں یہ چند ایک ہفتے بعد آپ کے پیسے ادا کر دے گا اگر اس نے ادا نہ کیے تو میں اس کے پیسے ادا کر دوں گا بھائی چنانچہ ہفتہ گزر گیا میں ادائیگی نہیں کر سکتا پیسے آمر نے ادا کر دیے وہ زامین تھا کفیل تھا ہمارا نا کفالت کی بات سمجھا رہا ہوں اس نے پیسے ادا کر دیے تو کیا اب وہ کفیل اصیل پر رجوع کر سکتا ہے جس کی طرف سے ضمانت دی تھی اس پر رجوع کر سکتا ہے تو میں نے سورج وسلائی تھی اگر مقفول عنہ جو ہے یعنی اصیل اصیل کے کہنے پر ضمانت دی تھی میں نے اسے کہا تھا کہ میری طرف سے زامین بن جاؤ بھائی آپ تو اب وہ مجھ پر رجوع کر سکتا ہے اور اگر میرے کہے بغیر اس نے کیا کی ہے ضمانت دی ہے تو اب مجھ پر وہ رجوع نہیں کر سکتا ہاں میں ادائیگی کر لوں اس کو تو وہ اور بات اچھی بات ہے لیکن وہ کیا کرے میرے کہے بغیر اس نے ضمانت دی تھی اور اس نے پھر بعد میں ادائیگی بھی کر دی اب وہ مجھ سے تو مجھے مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ مجھے کیا کرو پیسے حوالے کرو اسی طرح حوالے کے اندر بھی یاد رکھنا اگر مختال عالیہ نے دین کو اپنے سر لیا مخیب کے کہنے پر مخیل نے کہا تھا کہ میری طرف سے آپ حوالہ قبول کر لیں اس دین پر آپ میری طرف سے ادائیگی کر دینا تو اس صورت میں جب وہ ادائیگی کر دے گا تو وہ کیا کر سکتا ہے مخیص پر رجوعات کہ میں نے آپ کے کہنے پر حوالہ قبول کیا تھا اب میں نے آپ کے پیسے ادا کر دیے اب آپ مجھے وہ میرے پیسے دے دیجئے اور اگر اس نے مخیب کے کہے بغیر محیل کے محیط کے کہے بغیر اس نے حوالہ خود کیا تھا دین اپنے سر لے لیا تھا تو اس صورت میں وہ محیل پر رجوع محیط پر رجوع نہیں کر سکتا بھائی تو کہتے ہیں ویزا محتالہ صورت مسئلہ یہ مانا نا زید کا میں نے دین ادا کرنا ہے کیا کرنا ہے تو زید کا مجھ پر دین ہے زید نے مجھ سے مطالبہ کیا میرے پاس عمر کھڑا تھا میں نے عمر سے کہا کہ آپ میرے اس دین کا حوالہ قبول کر لیں بھائی آپ میری طرف سے ادائیگی کر دینا مجھے یہ بری کر دے دین سے بھائی عمر نے کیا کیا اس حوالے کو عمر نے اس حوالے کو قبول کر لی کہ ٹھیک ہے میں آپ کی طرف سے ادائیگی کر دیتا ہوں بھائی چنانچہ عمر نے وہ دین کس کے دے دیا زید کو دے دیا ادائیگی کر دی مولانا اب عمر میرے پاس آیا کہ لاؤ بھائی آپ کے کہنے پر میں نے حوالہ قبول کیا تھا آپ کا دین اپنے سر لیا تھا میں نے وہ دین ادا کر دیا ہے اب لاؤ مجھے میرے پیسے دے دو بھائی جو میں نے دین ادا کیا ہے میں نے کہا بھائی کس بات کا دین کس بات کے پیسے میں آپ کو دوں وہ تو جتنا دین میں نے زید کا دینا تھا اتنا ہی دین آپ سے میں نے وصول کرنا تھا کیا کرنا تھا <سؤال> آپ پر میرا دین تھا میں نے تو اس دین پر حوالہ کروایا تھا کہ آپ چونکہ آپ سے فی الحال وصولی نہیں ہو رہی تھی تو میں نے کیا کروا دیا حوالہ کروا دیا کہ میرے پیسے جو تو جو آپ نے ادا کیے وہ دراصل میرے پیسے تھے کیونکہ میرا دین تھا آپ پر تو برابری ہو گئے بھائی یہ جو پیسے آپ نے ادا کیے میرے دین کے دونوں ہاں حصہ پورا ہو گیا میرے, آ, آ, مثلا زہر نے مجھ سے کتنا لینا تھا ایک لاکھ کتنا لینا تھا ایک لاکھ, ایک لاکھ. اس ایک لاکھ کا حوالہ میں نے کس پر کروا دیا عمر پر, پر کروا دیا بھائی عمر پر کروا دیا اور عمر عمر نے یہ ایک لاکھ روپیہ زہر کو ادا کر دیا اب عمر میرے پاس آیا کہ لاؤ بھائی ایک لاکھ روپیہ مجھے دے دو میں نے آپ کی طرف سے دین کی ادائیگی کر دی ہے میں نے آمد سے کہا بھائی کس بات کے پیسے میں آپ کو دوں آپ نے بھی تو میرا ایک لاکھ روپیہ دین دینا تھا میں نے تو اسی پر حوالہ کروایا تھا تو آپ نے میرا کتنا دینا تھا ایک لاکھ اور آپ نے میری طرف سے ادا بھی کتنے کیے ایک لاکھ تو دونوں ایک دوسرے کے دین ایک دوسرے کے بدلے ہو گئے حساب پورا ہو گیا ہم دونوں کے درمیان تو اب میں عمر پر یعنی محتال آلے پر دین کا مدعی ہوا اور محتال علیہ کیا کر رہا ہے اس دین کا انکار کر رہا ہے تو کس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا کہتے ہیں بھائی اس صورت میں محتال آلے کا قول معتبر ہوگا اس لیے کہ محیل مدعی دین ہے اس پر اور محتال علیہ اس دین کا کیا کر رہا ہے انکار کر رہا ہے اور آپ نے ضابطہ پڑھا ہے علی علی المدعی والیمین علی من البینہ تو بہینہ مدعی کے ذمہ ہوتی ہے تو یہاں مدعی دین کون ہے محی تو اس کے ذمہ بینا ہے اس کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا اور محتال علیہ کیا کر رہا ہے اس دین کا انکار کر رہا ہے تو قول منکر کا معتبر ہوتا ہے لہذا اب کے قول کا اعتبار کیا جائے گا علیہ کا قول معتبر ہوگا قسم کے ساتھ اور مخیل اگر دین کا مدعی ہے تو اس کے ذمہ بہی نہ ہوگی اس کی قسم کا اعتبار نہیں صورت سب کو سمجھ میں آ گئی محطال اور جب مطالبہ کیا محتال علی نے محیل سے مال حوالہ کے مثل کا کہ مال, میں نے تو مال حوالہ میں نے دے دیا تم بھی اتنا ہی مال مجھے کیا کرو بھائی جتنا دین تم نے میرے سر ڈلوایا تھا وہ دین تو میں نے ادا کر دیا ہے ایک لاکھ روپیہ اب تم مجھے کیا کرو اس جیسا مال یعنی اس جتنا مال ایک لاکھ مجھے حوالے کر دو مخیل کہتا ہے بھائی ٹو بیلے کا میں نے تو حوالہ کروایا تھا اس بین پر جو میرا تھا تم پر بھائی جو میرا دین تھا تم پر میں نے اس پر کیا کروایا تھا حوالہ کروایا تھا کے لم يقبل محیل کے اس قول کو قبول نہیں کیا جائے گا میں نے اعتبار نہیں اس پر ہوتی ہے وکان علیہ مسل اور اس پر کیا لازم ہوگا دین کا مثل ہوگا مولانا دین کا مثل اسے دینا پڑے گا کیونکہ اس نے حوالے کا حوالے کا اقرار کر لیا کہ اس نے خود کہہ رہا ہے نا کہ میں نے تو حوالہ کروایا تھا کس پر اپنے دین پر حوالہ کروایا تھا تو حوالے کا اس نے قرار کر لیا اور اس بات کا کہ میرے کہنے پر تم نے حوالہ کیا تھا لہذا آپ اس کو کیا کیا جائے گا جی تو معلوم ہوا یہاں پر دوسرے پر قسم کی بھی نہیں ضرورت پائی جب یہ خود کیا کر چکا ہے جب یہ خود حوالے کا اقرار کر رہا ہے کہ اس کے کہنے پر دوسرے نے حوالہ قبول کیا تھا لیکن ساتھ ساتھ دین کا مدعی بھی ہے تو اس کا اقرار تو معتبر ہوگا یہ خود کیا کہہ رہا ہے میرے کہنے پر واقعی کیا ہوا تھا حوالہ لیکن یہ حوالہ میں نے کروایا کیوں تھا کیونکہ میرا اس پر دین تھا تو یہ دین کی بات قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ اس کے لیے کیا چاہ چاہیے گواہی چاہیے البتہ حوالے میں وہ خود اقرار کر رہا کہنے پر ہوا تھا تو اب اسے مجبور کیا جائے گا کہ اس کو دین کا مثل دو بھائی وا ذہلی وقال المطالی مسئلہ میں, میں, کہ زید، زید میں نے ایک لاکھ روپیہ دین دینا ہے اور وہ مجھے بار بار تنگ کرتا ہے آپ میری طرف سے حوالہ قبول کر لیجئے بھائی میرے دین کی ادائیگی آپ کر دیجئے یہ میں نے کس کو کہا عمر کو کہا عمر راضی ہو گیا اور زید بھی راضی ہو گیا زید بھی راضی ہو گیا, گیا مولانا اب عمر نے زید کو ادائیگی کر دی عمر نے ایک لاکھ روپیہ بھائی مختال علی نے کس کے حوالے کر دیا دین مختال لہو کے حوالے دین کر دیا جب اس کے حوالے دین ہو گیا اس کو ایک لاکھ روپے مل گئے تو محیط یعنی میں اس کے پاس پہنچا میں نے کہا لاؤ بھائی وہ ایک لاکھ روپیہ دے دو شکر ہے عمر سے وصولی ہو گئی میں کس کے پاس پہنچا مخیب کس کے پاس محتال لہو کے پاس پہنچا جس کے لیے حوالہ کروایا تھا کہ بھائی شکر ہے عمر سے وصولی ہو گئی عمر پر میرا ایک لاکھ دین تھا کسی طرح وصولی نہیں ہو, ہو رہا تھا تو میں نے آپ پر آپ کے لیے حوالہ کروا دیا تو آپ کا تو میں نے کوئی لاکھ روپیہ نہیں دینا تھا یہ تو میں نے ویسے ہی حوالہ کروایا بھائی آپ کا میں نے کوئی ایک لاکھ نہیں لینا تھا بھائی یہ تو عمر نے ایک لاکھ میرا دینا تھا وہ ویسے ادا ہی نہیں کر رہا تھا تو میں نے اس پر کیا کر دیا اسے کہا کہ بھائی زید کو ایک ایک لاکھ کا مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے اور اب آپ کیا کر لیں اس پر حوالہ قبول کر لیں حوالہ قبول کر لیں اور تو محیل آپ کیا کر رہا ہے محیل محتال لہو کے پاس پہنچا ہے اور اسے کیا مانگ رہا ہے وہ حوالے کی رقم مانگ رہا ہے وہ جو دین اس کو آمر نے حوالے کیا ہے تو محیل کہتے لاؤ بھیا وہ پیسے میرے حوالے کر دو محتال لہو اسے کہتے ہیں بھائی کس بات کے پیسے آپ نے تو واقعی میرا دین دینا تھا ایک لاکھ روپیہ وہی وہ میں نے وصول کیا ہے کوئی آپ کے لیے پیسے اسے وصول نہیں تھی اب اختلاف آیا محتال لہو اور محیل کے درمیان محتال لہو کہتا ہے کہ آپ کے ذمے میرا دین تھا لہذا میں پیسے آپ کے حوالے دیت نہیں, دیت نہیں کروں گا اور محیل کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو حوالہ صرف اس لیے کروایا تھا کہ آپ رقم پر قبضہ کریں امر سے وصول کریں اس پر قبضہ کریں اور مجھے لا کر دے دیں بھائی تو اب اختلاف کس کے درمیان ہے محتال لہو, محتال لہو اور مفتا لہو اور محیل, لہو اور محیل کے درمیان اور مختار لمحو کہہ رہا ہے کہ تم پر میرا دین تھا اور محیل کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھ پر تمہارا کوئی دین نہیں تھا میں نے ویسے حوالہ کروایا تھا تاکہ تم قبضہ کر کے مال مجھے دلوا دو گئی تو آپ کس کا قول معتبر کہتے ہیں دیکھیے یہاں پر محیل کا قول معتبر ہے کیونکہ وہ منکر ہے محتال لہو اس پر دین کا دعویٰ کر رہا ہے کہ تم پر میرا دین تھا اور محیل کیا کر رہا ہے اس کا انکار کر رہا ہے اور قول کس کا معتبر ہوتا ہے انکار کرنے والے کا قول معتبر ہوتا ہے تو محیل کا قول معتبر ہوگا اگر محتال لہو ثابت کرنا چاہتا ہے اپنے دین کو تو وہ مدعی مدعی ہے اور مدعی کے ذمہ کیا ہوا کرتی ہے وہی نہ ہوا کرتی ہے بھائی سورج سمجھ میں آ بھائی تو کہتے ہیں وہیل محتال اب احا ل اور اگر مطالبہ کیا محیل نے کس سے مطالبہ کیا تھا محتال سے بیمہ احالہ اس مال کا جس کا اس نے اس پر حوالہ کروایا تھا وقال پس یہ کہتا ہے محیل جا کر اسے کہتا ہے انما حالتو کا لچک بے میں نے تو اس پر اس لیے آپ کے حوالہ کروایا تھا تاکہ آپ کیا کر لیں اس مال پر قبضہ کر لیں اس رقم پر جو عمر سے وصول ہو اور پھر میرے حوالے کر دیں وقال المحتال اور محتال کہتا ہے لا نہیں نہیں بل اخال تنق بھی دینا بلکہ تم نے اس سے حوالہ کا تم نے حوالہ کروایا تھا ایسے دین کا جو میرا تم پر تھا تم نے میرا تو تم پر کیا تھا دین تھا تو اس پر حوالہ کروایا تھا جو کہتے ہیں فل خوریل ہی تو قول کس کا معتبر ہے محیل کا معتبر ہے ساتھ وہ منکر ہے اور محتال مدعی دین ہے تو قول منکر کا معتبر تو معلوم ہوا محیل نے جو حوالہ کا لفظ استعمال کیا تھا محیل نے تو کیا کہا تھا میں حوالہ کروایا تھا معلوم ہو اس نے حوالے کو وکالت کے معنی میں لیا تھا اس نے کہا نا فقال ان نما ٹوکلی تخالی میں نے تو حوالہ کروایا تھا تاکہ آپ اس دین پر میرے لیے قبضہ کر لیں بھائی کیا کر لیں مجھے قبضہ مجھے کر لیں معلوم ہوا اس نے حوالے کے لفظ کو وکالت کے معنی میں استعمال کیا تھا کہ آپ میری طرف سے وکیل بن جائیں اور عمر سے دین وصول کر لیں اور پھر مجھے لا کر دے دیں تو اس نے حوالے کو کس معنی میں استعمال کیا ہے وکالت کے معنی میں استعمال کیا ہے اور کہتے ہیں بھائی حوالہ وکالت کے معنی میں استعمال ہوتا رہتا ہے لہذا درست بھائی کہتے ہیں ویوک رہو صفاتج اور مکرو ہے سفاتج وہ وقت صفات ابھیل مقرض خطر طریق کہتے ہیں صفاتج مکرو ہے مولانا و یوک رہو صفاتش کیا ہے مکرو ہے ویخ رہو صفات وہ وقت سفاتی بھائی جمع ہے کے کی سستجا اس کو کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو ایک شخص ایک علاقے میں اس اس کے پاس مال مال ہے اب وہ اس مال کو دوسرے علاقے میں پہنچانا چاہتا ہے لیکن درمیان میں راستے میں خطرہ ہے کہیں مال لٹ نہ جائے تو وہ یہاں کے ایک شخص کو وہ مال بطور قرض کے دے دیتا ہے کیا کرتا ہے بطور قرض کے دے دیتا ہے کہ یہ مال آپ لے لیں اور مجھے رسید بنا کر دے دیں میں پلاس شہر میں آپ کے جاننے والے آپ کا جو ملازم ہیں جو آپ کے ملازمین ہیں کاروباری میں ان سے جا کر کیا کر لوں گا یہ دین وصول کر لوں گا چنانچہ وہ اس سے وہ مال بطور قرض کے لے لیتا ہے اور اس کو رسید بنا کر دے دیتا ہے اور یہ جاتا ہے اس شہر کے اندر جہاں اس کو مال چاہیے تھا وہاں جا کر اپنے پورے پیسے وصول کر لیتا ہے کیا کر لیتا ہے پورے پیسے وصول کر لیتا ہے مولانا تو یہ سفتا کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے سفتا کہلاتا ہے تو اس نے دیکھو یہ جو مال لیا تھا بطور قرض کے دیا تھا اور قرض میں مال ضائع ہونے کا امکان نہیں سمجھ میں آیا بطور قرض کے کسی کو چیز دی جائے تو کیا وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے یا ہر سورت میں تو, تو ہلاک ہو جائے تو اس کا زمان نہیں آیا کرتا لیکن وہ امانت کے طور پر نہیں دے رہا بلکہ کس طریقے پر دے رہا ہے قرض کے طریقے پر دے رہا ہے اور پھر وہاں جا کر پیسے وصول کر لیتا ہے تو یہ ایسا قرض تو اس قرض کی وجہ سے دیکھو یہ راستے کے متوقع خطرے سے بچ گیا راستے میں اگر یہ خود چلتا یہاں سے وہاں لے کر جاتا تو راستے میں ہو سکتا ہے کوئی ڈاکو آ جاتے اور اس سے وہ مال چھین لیتے تو اس نے را اس قرضے کے ذریعے ایک فائدہ حاصل کر لیا اور وہ کیا کہ راستے کے متوقع خطرے سے اپنے آپ کو بچا لیا اس خطرے کو اس نے ساخت کر دیا بھائی خطرے کو کیا کر دیا دیکھو یہ قرض کے ذریعے نفع حاصل کر رہا ہے اور حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قرض ان جر منفیات کلو قرض ان جرا منفیات ہار وہ قرضہ جرا منفیات جو کسی نفع کو کھینچے ریبا تو وہ کیا ہے ریبا ہے یعنی قرض کے ذریعے کسی قسم کا فائدہ حاصل کرنا یہ ریبا ہے کیا ہے ریبا ہے تو یہاں پر بھی اس شخص نے مال دیکھ بطور قرضہ کے دیا اور اس قرض کے ذریعے ایک قسم کا اس نے نفع حاصل کر لیا کہ راستے کے خطرے کو کیا کر دیا راستے کے خطرے کو اس نے ختم کر دیا اس قد کے ذریعے بھائی یہ سے اس کو حاصل ہوا راستے کا خطرہ ختم ہو گیا تو لہذا یہ بھی کیا ہو گیا اسے بھی وہ نے مکرو قرار دیا ہے مولانا سمجھ میں آیا بھائی مکرو تحریمی بھائی سورج سمجھ میں آگے سفات کی بھائی تو آج کل جس کو ہنڈی کہتے ہیں بھائی ہنڈی جس کے لیے کیا کیا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اسی طرح رقم بھیجی جاتی ہے بلکہ اس میں تو اور بھی خرابی ہے وہ بھی کچھ پیسے کاٹتے ہیں مولانا باہر کے ممالک سے پاکستان میں پیسہ آتا ہے تو کیا عموماً کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہاں دفاتر بنے ہوتے ہیں دفتر میں جاتے ہیں ایک لاکھ روپیہ مثلا ڈالروں کی شکل میں ہے وہ انہوں نے دے دیا بھائی ہاں بلکہ یہاں پر تو وہ اگر وہی وہ وہی وہی وہ نقدی وصول کرے گا تو اگر ادھر اس نے داخل کروائے تھے دس ہزار ڈالر تو ادھر اس کو کتنے ملیں گے کچھ نہ کچھ کٹوتی کر کے ملیں گے تو اس میں تو حالانکہ جن سے کیا ادھر جمع بھی کتنے کروائے ڈالر وصول بھی کتنے ہو رہے ہیں ڈالر بھائی سمجھ میں آیا تو اتنے ہی وصول ہونے چاہیے کیا ہونے چاہیے भी. قرض کے طور پر اس نے دیے نا وہاں پر تو اتنے ہی وصول ہونے چاہیے بھائی لیکن یہاں پر تو وہ کچھ کٹوتی بھی کر لیتے ہیں تو اس میں تو مزید خرابی بڑھ گئی بھائی مزید خرابی صورت سب کو سمجھ میں آ گئے بھائی تو کہتے ہیں وہ جو اور مکرو ہے سفات وہ قرضفادی اور وہ ایسا قرض ہے کہ فائدہ حاصل کرتا ہے اس قرض کے ذریعے قرض دینے والا کس چیز کا فائدہ حاصل کرتا ہے کہتے ہیں امن خطرے طریق راستے کے خطرے کے امن کو راستے کے خطرے سے کیا ہو جاتا ہے معمون اور محفوظ ہو جاتا ہے سمجھ میں بھائی امن یہ نسخوں میں امن کا لفظ ہے امن کا لفظ تو یہاں جڑتا نہیں ہے بھائی سمجھ میں آیا تو بھائی یہ باقی دیگر کتابوں میں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے اصل قدوری کے نسخے میں یہاں سقوط کا لفظ آیا بعض نسخوں میں صاحب ہدایا وغیرہ کی عبارت سے پتا لگتا ہے فقہ کی دوسری کتابوں کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے صاحب ہدایا وغیرہ نے بھی صاحب قدوری وہ قدوری سے اکثر متن خدوری کہی لیتے ہیں وہاں انہوں نے امن کی جگہ سقوط کا لفظ استعمال کیا ہے سکوت بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو سکوت ہونا چاہیے اس امن پر نون لکھیں اس کو کاٹنا نہیں ہے بھائی نون لکھیں یعنی بار نصفوں میں یہ ہے تو دوسرے نصفوں میں سکوت آیا ہے سکوت اور وہ ہاشیے پر سکوت کا لفظ لکھ دیجیے بھائی سکوت سین قاف دو نقطوں والا واؤ اور وا سکوت سین قاف دو نقطوں والا واؤ اور وا سکوت جس کے اوپر امن کے اوپر نون لکھ دیا بھائی اور گھاشیے پہ ایک طرف بھی نون لکھ کر اس کے آگے لکھ لکھنے یعنی بعض نسخوں میں یہ سقوط کا لفظ ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے سقوط لکھ لیا بھائی اب دیکھو عبارت کیا بن گئی وہ قرض انتفاد اب ہل مقرض خطر طریقے وہ ایسا قرضہ ہے کہ جس کے ذریعے فائدہ حاصل کرتا ہے قرض دینے والا کس چیز کا فائدہ سکوت خطرے طریق راستے کے خطرے کو ساخت کرنے کا راستے کے خطرے کو ساخت کرنے کا فائدہ حاصل کرتا ہے اب معنی صحیح ہو گیا ہے نہیں بھائی اس قرض کے کیا فائدہ آپ نے حاصل کیا راستے کے خطرے کو راستے کا خطرہ ساخت ہو گیا امن کا لفظ تو بنتا ہی نہیں بھائی دیکھو امن خط جس کے لیے فائدہ حاصل کرتا ہے راستے کے خطرے کے امن کا خطرے کا امن کیا مانا بھائی یا تو صرف امن کا لفظ ہوتا بھائی راستے کے خطرے کے امن کا فائدہ حاصل کرتا ہے خطرے کا امن بھائی خطرے کا امن کوئی بات نہیں بنتی بھائی یہاں درست نہیں بنتا کوئی تعویذ کرنا ہی پڑے گی بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کہ سفاتج کو یہاں کیوں ذکر کیا گیا بھائی یہ تو حوالے کا بات چل رہا تھا سفاتش کو یہاں کیوں ذکر کیا گیا بھائی سمجھ میں آیا سفاتش کو یہاں کیوں ذکر کیا گیا بھائی تو جواب یہ والا نا کیونکہ اس سفاتش کی میں بھی وہ قرض دینے والا راستے کے متوقع خطرے کو دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے راستے کے متوقع خطرے کو کیا کر دیتا ہے دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے بھائی خود مال لے کر جاتا تو اس پر تھا اب مال دوسرے کو بطور قرض کے دیا تو خطرے کو گویا کیا, کیا کیا اس نے دوسرے کے حوالے کر دیا اور اس کا مال کیا ہوا پورا کا پورا وہاں اسے وصول ہو گیا بھائی کتاب وصول <سلح> انکاری جائز اچھا بھائی کتاب کھلا بھائی سلح بھائی اردو میں بھی صلاح استعمال ہوتا ہے یعنی جھگڑے کو ختم کرنا بھائی صلاح کرنا جھگڑے کو ختم کرنا اور تعریف دی ہوئی ہے ہمارا نا آپ کے کتاب و کے ساتھ ہی ہوا یار یرفع نظا سلح کس چیز کا نام ہے وہ ایسے آقد کا نام ہے یرفع فاور جو دور کر دیتا ہے اٹھا دیتا ہے جھگڑے کو یعنی دور کر دیتا ہے اسے ختم کر دیتا ہے جب سلا کریں گے تو کیا ہو جائے گا جھگڑا ختم ہو جائے گا بھائی صورت یہ ہے مثلا بھئی زید نے میرے اوپر دعویٰ کر دیا کہ یہ جو آپ کا فلاں مکان ہے آپ کے قبضے میں ہے یہ میرا ہے بھائی زید نے کیا دعویٰ کر دیا یہ جو فلاں جگہ پر آپ کا مکان ہے یہ میرا ہے اس نے دعویٰ کر دیا بھائی میں نے اس کو بلوایا اور اسے پچاس لاکھ روپے دیے بھائی بھائی لو بھائی یہ لو یہ مال آپ رکھو اور اپنے دعوے سے دست پر دار ہو جاؤ وہ راضی ہو گیا مال لیا اور چلا گیا دعوی چھوڑ دیا بھائی یہ سلاح کہلاتی ہے समझ में سمجھ میں آ گئی سلاح کی क्या کیا تھا میرے پاس مکان کا دعویٰ کیا تھا اور میں نے اسے کچھ مال دے کر مال دیا اور وہ راضی ہوا اور اپنے دعوے کو اس نے چھوڑ دیا تو یہ سلا کہلاتی ہے اب یاد رکھیے بھائی یاد رکھیے بھائی سلا تین قسم پر ہے بھائی سلا تین قسم پر ایک سلح ماں اقرار ہے ایک سلح ماں انکار ہے ایک سلح ماں سپوت ہے بھائی سپوت بھائی سمجھ میں متن میں آ رہی ہیں تینوں کی ایک سلح ماں اقرار ایک سلح ماہ سپوت اور تیسرا سلح ماں انکار بھائی سلام انکار سلح ماں اقرار اس چیز کا نام ہے کہ مدعا علی مداحی کے دعوے کا اقرار کر لیتا ہے مدعا لئے کیا کر لیتا ہے مدعی کے دعوے کا اقرار کر لیتا ہے بھائی وہ شخص اٹھا تھا اس نے مجھ پر دعویٰ کر دیا کہ وہ جو فلاں مکان ہے آپ کے فلاں مکان ہے آپ کے قبضے میں وہ میرا ہے میں نے کہا بھئی اس کو بلوایا میں نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے وہ مکان آپ کا ہے لیکن یہ لو یہ پچاس لاکھ روپے لے لو اور اپنا دعویٰ چھوڑ دو اس نے مال لیا اور چلا گیا اپنے دعوے کو چھوڑ دیا تو یہ سولہ ہوئی ماں اقرار فرار جس میں مدالے نے کیا کر لیا اس کے دعوے کا اقرار کر دیا کہ وہ مکان آپ کا ہے واقعی دوسرا کھلا ہے ماں انکار بھائی انکار کر دیتا ہے زید کو میں نے بولوایا میں نے کہا آپ کیا کہتے ہو بھائی اس نے کہا جی وہ جو آپ کے پاس مکان وہ فلا مکان آپ کے قبضے میں ہے وہ میرا ہے میں نے کہا آپ کا وہ کوئی آپ کا مکان نہیں ہے وہ میرا اپنا مکان ہے لیکن چلو یہ لو پچاس لاکھ روپے لو اور مقدمے کو ختم کرو سمجھ میں اپنے دعوے کو اپنے دعوے کو چھوڑ دو اس نے مار لیا اور راضی ہو کر چلا گیا مولانا یہ کیا ہے سلا ماہ انکار دیکھو مداح نے کیا کیا ہے مداحی کے دعوے کا انکار کیا ہے تیسری ہے خاموشی کے ساتھ یعنی نہ اقرار ہو اور نہ انکار ہو میں نے اس شخص کو بلوایا مداحی کو میں نے پوچھا ہاں بھائی آپ کیا کہتے ہو اس نے کہا بھائی وہ جو فلا مکان ہے آپ کے قبضے میں وہ میرا ہے اب میں نے نہ اقرار کیا کہ ہاں وہ واقعی آپ کا ہے اور نہ میں نے انکار کیا کہ نہیں وہ آپ کا نہیں ہے بلکہ خاموشی سے کیا کیا اسے پچاس لاکھ روپے دیے کہ لو بھائی یہ مال رکھ لو اور اپنے دعوے کو چھوڑ دو اپنے دعوے سے دستبردار ہو جاؤ تو یہ صلاح محاذ سکوت کے ہے جس کے اندر مطالعہ نے نہ متا کے دعوے کا اقرار کیا نہ اس کا انکار کیا یہ صلاح محاذ سکوت ہے بات سمجھ میں آ گئی بھائی تو کہتے ہیں اقرار اقرار کے ساتھ ہے و سلح, سلح, سلح مع سکوت کا کیا مانا کہتے وہ اللہ ہی ولا اور وہ یہ ہے کہ نہ تو اقرار کرے مداح والا اور نہ انکار کرے انکار اور تیسری قسم کیا ہے ما انکار ہے وہ کل کا اور ان میں سے ہر ایک جائز ہے سلح یقینوں قسمیں جائز ہیں اب یہاں مارانا یاد رکھو دو لفظ یاد رکھنا دو لفظ پہ زید نے میرے اوپر دعویٰ کیا تھا کہ وہ جو فلاں مکان ہے آپ کے قبضے میں وہ میرا ہے میں نے اس کے ساتھ سلح کی اور اسے پچاس لاکھ روپے دے دیے تو یاد رکھیے وہ مکان جس کا اس نے دعویٰ چھوڑ دیا اسے کہتے ہیں مسالخ مسالخ آن ہو وہ چیز جس کا دعویٰ وہ چھوڑ دیتا ہے مدعا وہ کیا کہلاتی ہے مصالح آنہ مصالح آنہ مین فاط علی لام خا مثال آنہ اس سے سولہ ہوئی ہے اس سے کیا ہو گئی اس گا سے سولہ اور جس مال پر سولہ ہوئی ہے جس مال پر سلح ہوئی ہے اسے مصالح آلے یا بدل سلح کہتے ہیں مثلا میں نے اس, اسے سلاح کے طور پر کتنا مال دیا 50 لاکھ روپے تو یہ 50 لاکھ روپے جو میں نے ادا کی ہے جس پر سلح ہوئی ہے یہ مصالح آلح مصالح آلہ یا بدل سلح کہلاتا ہے یا بدل سلح کہلاتا ہے سورج سمجھ میں آگئی بھائی یہ دو لفظ یاد رکھنا بھائی یہ استعمال ہوں گے بھائی کہتے وقات سلخان اے قرار فلآ وقان مالم بھی ماروں و ان وقان مالم بھی منافیا فیو تبر بل اجارات ہاں یہاں سے صاحب قطوری آپ کو اہم ضابطہ بتلا رہے ہیں بھائی سلا کا کیسے یاد رکھیے سلام اقرار کا حکم اور ہے اور सुलामा انکار اور سلام سکوت خون کا حکم اور ہے بھائی سلام اقرار کا حکم الگ اور باقی دونوں کا حکم الگ باقی دونوں کا حکم ایک है ہے لیکن اقرار کا حکم الگ ہے زر نے میرے اوپر دعویٰ کیا کہ خلا مکان میرا ہے میں نے اقرار کر لیا کہ ہاں بھائی وہ مکان آپ ہی کا ہے لیکن یہ لو پچاس لاکھ روپے لے لو اور اپنے دعوے کو چھوڑ دو اس پر سلح ہو گئی مولانا یہ صلاح مائے قرار ہے تو یاد رکھیے یہ سلح اگر مال کے بدلے مال ہو تو یہ بیع کے حکم میں ہے کس کے درجے میں ہے بیع کے درجے میں ہے بیع کے درجے میں ہے لہذا کے احکام یہاں پر جاری ہو جائیں گے بھائی کس کے احکام جاری ہو جائیں گے کے احکام جاری ہو جائیں گے اور اگر یہ سلح ہوئی ہے مال پر منافع کے بدلے میں مال سے ہوئی ہے منافع پر بھائی تو یہ پھر یہ جارے کے حکم میں ہوگی دیکھو مثال سے بات واضح ہو جائے گی زیر نے دعویٰ کس چیز کا کیا تھا زید نے دعویٰ کیا تھا مکان کا مکان مال ہے اچھا اور میں نے اسے اسلہ کے طور پر بدل ایک کیا دیا میں نے اسے بھی پچاس لاکھ یہ دونوں طرف سے مال آیا تو مباد المال بیل مال آیا بھائی میں نے تصدیق کر دیا وہ مکان آپ کا ہے لیکن یہ رقم لے لو اپنے دعوے کو چھوڑ دو گویا میں نے اسے مکان لے لیا اور اس کو پچاس لاکھ روپے دے دیے تو جو میں نے وصول کیا وہ بھی جو میں نے لے لیا وہ کیا ہے مال جو اس کو دیا وہ بھی کیا ہے مال, مال تو مبادلت المال بالمال آیا تو یہ اور مبادلت المال بالمال کیا کہلاتی ہے؟ بیع کہلاتی ہے ہے بیع بیع تو کے احکام جاری ہوں گے اور اگر میں نے اسے بدل سلح کے طور پر کوئی نفع دے دیا مسلم کیا نفع دیا میری دکان ہے مال روڈ پر بھائی مال روڈ پر میری دکان ہے یہ آیا اس نے کہا بھائی وہ جو آپ مکان آپ کے قبضے میں ہے وہ میرا ہے میں نے کہا بھائی یوں کریں آپ کہ میری مال روڈ پر ایک دکان ہے بہت بڑی دکان ہے وہ دکان پانچ سال تک میں آپ کو دے دیتا ہوں آپ اس دکان کو استعمال کریں اور اپنے دعوے کو چھوڑ دیں اب پانچ سال کے لیے جب میں نے دکان دے دی تو یہ پانچ سال میں اس کا کرایہ بھائی مال روڈ جیسی جگہ پر ہے تو کئی لاکھ کرایہ بنے گا یا نہیں بنے گا بنے گا تو میں نے کہا بھائی وہ دکان لے لو پانچ سال تک آپ اس سے نفع اٹھاؤ آپ اس میں رہائش رکھو سامان رکھو اور اپنے دعوے کو چھوڑ دو تو اب آپ بتائیے مولانا اور میں اقرار بھی میں نے کیا کہ ہاں گھر آخری کا ہے لیکن کیا کرو اس کے بدلے میں یہ دکان پانچ سال کے لیے آپ اس میں آپ اسے استعمال کریں تو دیکھو یہ قرار کس چیز کا دعویٰ کس چیز کا تھا مکان کا وہ تھا مال لیکن بدلے میں میں کیا دے رہا ہوں منافع دے رہا ہوں مال نہیں دے رہا بلکہ صرف منافع وہ دکان کے منافع اس کے حوالے کر رہا ہوں اسے دکان کا مالک نہیں بنا رہا دیکھو یہاں پر آپ ایک طرف سے مال ہے دوسری طرف سے منافع ہیں اور یہ آخر جس میں ایک طرف سے منافع ہو دوسری طرف سے مال ہو وہ کیا کہلاتا ہے جارا کہلاتا ہے آپ ایک مکان کرایہ پر لیتے ہیں اس میں ایک مہینہ رہتے ہیں مہینے بعد اس کا کرایہ ادا کرتے ہیں تو دیکھو ایک طرف سے ہے منافع اور آپ اس کے بدلے کیا لے رہے ہیں مال دے رہے ہیں تو ایک طرف سے منافع ہوں دوسری طرف سے مال ہو یہ کیا ہوتا ہے اجارہ جی تو اگر سلاح کے اندر ایسا ہوا تو یہ بھی اجارہ ہے لہٰذا یہاں کس کے احکام جاری ہوں گے جی جی اجارے کے جی احکام جاری ہوں گے بھائی تو کہتے ہیں فہن وقاطان اگر صلاح واقع ہوئی ہے اقرار سے یعنی اقرار پر سلح ہوئی ہے مداح نے کیا کر دیا تھا مداحی کے دعوے کا اقرار کر دیا تھا تو او تو مایوت ابرو فل بیاہت اعتبار کیا جائے گا اس کے اندر ان احکام کا جن کا اعتبار کیا جاتا ہے بیعات میں بیعات جمع ہے بیعاتن کی بیاہ کہتے ہیں بیچی جانے والی چیزیں بھائی بیچا جانے والا سامان وغیرہ اسے کیا کہتے ہیں بیاہت ان کہتے ہیں تو اس میں اعتبار کیا جائے گا بیچے جانے والے سامان کا یعنی بیا والے احکام اس میں آ جائیں گے تو اس میں اعتبار کیا جائے گا ماں ان چیزوں کا یہ ہوتا برفیل بیاہت جن کا اعتبار کس میں کیا جاتا ہے بیاہات بیچی جانے والی چیزوں میں کیا جاتا ہے کب ان مال مالیم اگر یہ سلح واقع ہوئی ہے م, آ, سے؟ مال سے مالن. پر? مال پر ان وقا ان مالم بھی منافع فیو تبربل اور اگر یہ سلح واقع ہوئی ہے مال سے منافع پر فیو تبربل اجارات تو اعتبار کس کے ساتھ کیا جائے گا اجارات کے ساتھ اعتبار کیا جائے گا بھائی مع اور, اور انکار ان دونوں کا حکم ایک ہی ہے مولانا یاد رکھو زید نے دعوی کیا تھا کہ وہ جو مکان آپ کے قبضے میں ہے وہ جو مکان آپ کے قبضے میں ہے وہ میرا ہے میں نے اس کو پچاس لاکھ روپئے دیے اور اسے کہا کہ بھائی اپنے دعوے کو چھوڑ دو ان... انکار کے ساتھ یا سکوت کے ساتھ انکار کیے کوئی مکان وہ آپ کا نہیں ہے بلکہ وہ تو میرا اپنا مکان لیکن چلو یہ پچاس لاکھ روپئے لو اپنے دعوے کو چھوڑ دو ایک سورت دوسری صورت نہ میں نے اقرار کیا نہ انکار کیا سکوت کے ساتھ کیا اسے پچاس لاکھ روپئے دیے اور کر لی. تو یہ سلم آج سپوت ہے دونوں کا حکم ایک ہے آپ وہ جو سلم آئے کرار تھی وہاں تو ایک طرف سے بھی مال دوسری طرف سے بھی مال ہوتا تو وہ کس حکم میں تھی بیٹھو اور ایک طرف سے مال اور دوسری طرف سے منافع ہوں تو وہ کس حکم میں تھی اجارہ کے حکم میں لیکن یہاں ایسا نہیں ہے بھائی یہاں ایسا نہیں یہاں پر یاد رکھیے بھائی مداح الح کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا حکم اور ہے مداحد کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا حکم اور ہے بھائی مدعی کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا حکام اور, اور ہے اور ہے تو دیکھو مدعی جو ہے اس نے تو دعویٰ کیا تھا وہ مکان دے رہا ہے اور آپ اس نے لے لیے پچاس لاکھ روپے تو اس کے گمان کے مطابق وہ اس مکان کا عوض لے رہا ہے مدعی کا کیا گمان ہے یہ پچاس لاکھ میں کس چیز کے لے رہا ہوں مکان کے عیوز کے طور پر لے رہا ہوں تو لہٰذا یہ اس کے لیے ریبت کے طور پر ہوگا مال بہت کس طور پر ریبت یہ معاوضہ لے رہا ہے اس چیز کا مدعی کے حق میں اور مدعا علیہ کے حق میں یہ یوں شمار ہوگا جیسے وہ جھگڑے کو ختم کرنا چاہتا ہے اور قسم کا فری دے رہا ہے یہ مال وہ کس لیے دے رہا ہے بھائی دیکھو وہ میرے پاس آیا تھا اس نے کہا تھا کہ یہ مکان میرا ہے اب میں نے انکار بھی انکار کیا ہے یا سکوت کیا اور اسے پیسے دے رہا میں نے کوئی اقرار کیا کہ وہ مکان اس کا تھا میں نے تو اقرار نہیں کیا تو پھر یہ پیسے کس چیز کے ہیں کہتے ہیں بھائی یہ اب یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ مکان کے بدلے میں پیسے دے رہا ہے ان پیسوں کو مکان کے بدلے میں بھی شمار کیا جائے گا اس لیے کیونکہ اس نے کوئی اقرار نہیں کیا کہ یہ مکان دوسرے کا تھا بلکہ یہاں یوں سمجھا جائے گا ایک قسم سے بچنے کے لیے اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے پیسے دے رہا ہے میں نے جو اب اس کو پیسے دیے انکار کیا نہیں بھائی مکان تو بھارا نہیں ہے پھر بھی میں اسے پیسے دے رہا ہوں کیوں دے رہا ہوں تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے مقدمہ ہم دونوں درمیان کیا ہو جائے ختم ہو جائے اور اس لیے کہ میں کسم سے بچ جاؤں تو میں ایک قسم کا فی دیا دے رہا ہوں کہتے ہیں اس لیے کہ معزز آدمی سچی بات پر بھی قسم اٹھانا پسند نہیں کرتا بھائی معزز آدمی سچی بات پر بھی قسم اٹھانا پسند نہیں کرتا تو اب اگر یہ مکان اس کا بھی ہے پھر بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ میں قسم اٹھاؤں بھائی دیکھو میں انکار کر رہا ہوں اس نے کہا تھا یہ مکان جو آپ کے قبضے میں میرا ہے میں نے کہا مکان آپ کا نہیں ہے لیکن یہ لو پچاس لاکھ روپے لے لو میرے ساتھ کیا کر لو سلا کر لو تو آپ اس کا گمان تو یہ ہے کہ وہ اپنے مکان کے بدلے میں پیسے لے رہے لیکن میں جو پیسے دے رہا ہوں کس چیز کے دے رہا ہوں کس چیز کے شمار ہوں گے کہتے ہیں یوں سمجھا جائے گا کہ یہ قسم سے بچنے کے پیسے دے رہا ہے اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے پیسے دے رہا ہے قسم سے کیسے بچنے کے لیے کہتے ہیں اگر یہ پیسے نہ دیتا تو وہ دعویٰ کرتا قاضی کے پاس جاتا ہے مسئلہ قاضی کے پاس جب جاتے تو مدعی بھی آتا مطالعے بھی آتے بھائی مدعی کے ذمہ ہوتے بہینہ مدعی اگر بینا پیش کرتا تو ٹھیک تھا اگر مدعی کے پاس بہینہ نہ ہوتی تو پھر وہ کیا کرنا پڑے گا مدالے کو قسم اٹھانا پڑے گی اور معزز آدمی تو سچی قسم اٹھانا بھی پسند مل. نہیں کرتا تو یہ گویا کہ قسم کا دیا دے رہا ہے مال سورج سمجھ میں آ بھائی تو سکوت اور سکوت اور اور انکار دونوں کا یہی حکم ہے مدعی کے طرف سے یوں سمجھا جائے گا کہ یہ مال اس نے بطور معاوضہ کے لیا ہے اور مدعا علیہ کی طرف سے یوں سمجھا جائے گا جیسے اس نے یہ قسم کا فیزیا دیا ہے اپنے آپ کو قسم سے بچایا ہے اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے پیسے دیے ہیں سورج سمجھ میں آگئی تو دیکھنا آگے مسائل پیش آئیں گے اسی ان کے گمان کے مطابق جو ہے وہاں فیصلہ کیا جائے گا کہتے ہیں وقت الخصومتی اور صلاح ان سکوت اور صلاح انل انکار جو ہے فی حق المط یہ کس کے حق میں مدالے کے حق میں الیمینی کس قسم کا قسم کے فریے کے لیے ہے وقت اور یعنی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ہے وفی حق المدعی اور یہ جو سلان سکوت اور سلح انکار ہے مدعی کے حق میں لمان المعوزتی کس طور معنی میں ہے معاوضے کے معنی میں ہے وہ معاوضے کے معنی میں ہے وہ اضافہ اضافہ الا دارین و جب فی ہے شفات تو دیکھو اب اسی پر عن سکوت اور عن انکار کی صورت نے اگر ایک شخص نے کی عن دار کی کیا کیا عن دار اگر عن دار کی تو اس گھر میں شفا نہیں ہوگا اور اگر سلاح الا دار کی تو اس صورت میں اس گھر میں کیا ہو جائے گا شفا واجب ہو جائے گا سلاح بھائی گھر سے یعنی گھر مفالح خان ہو اور ایک ہے سلاح الہ دار فالح علا دار بھائی معلوم ہو گھر مسالح مفال خان ہو اور مسالح میں نے بتلایا تھا یا نہیں بتلایا تھا دیکھو سورت مسئلہ بناو گھر کو ہم بناتے ہیں مسالہ زید اٹھا یہ جو ابھی صورت چل رہی ہے زید اٹھا اس نے دعوی کر دیا کہ آپ کے قبضے میں وہ جو مکان ہے وہ میرا ہے میں نے انکار کر دیا یا سکوت کیا لیکن اس کو پچاس لاکھ روپے دے دیے پچاس لاکھ روپے لو اپنا دعوی چھوڑ دو اس نے اپنا دعوی چھوڑ دیا اب آپ بتائیے بھائی وہ مکان پہلے کس کے پاس تھا مدالیہ کے پاس اب بھی کس کے پاس ہے مدالے, مدالے, مدالے, مدالے, مدالے کے پاس اور سلح کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ اقرار کے ساتھ یا انکار اور سکوت کے ساتھ مدالے انکار یا سکوت کے ساتھ ہوئی اقرار کے ساتھ نہیں اور وہ سلح جب انکار یا سکوت کے ساتھ ہو مدعا کی طرف سے کیا شمار ہوتا ہے قسم سے بچنے اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے تو یہ جو میں نے اس کو پیسے دیے ہیں کیا یہ میں نے بطور مکان کے معاوضے کے طور پر دیے ہیں یا ختم سے کافی دیا اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے معلوم ہو مکان کا عبز نہیں دیا میں نے جب مکان کا عبض نہیں دیا تو مکان کا مالک پہلے بھی میں تھا اب بھی مالک میں ہوں کوئی نئی ملک آئی جب نئی ملک نہیں آئی تو کوئی اس پر شفا کرنا چاہے سات والا پڑوسی وہ وہ شفا کر سکتا ہے نئی شفا تو کہاں آتا ہے جہاں نئی ملک آتی ہے ایک شخص زمین بیچتا ہے کسی اور کے ہاتھ تو اب پڑوسی کیا کر سکتا ہے اس پر شفا کیونکہ وہاں نئی ملک آ رہی ہے نئے پڑوسی آ رہا ہے یہاں نئی ملک آئے نہیں مدعا کے گمان کے مطابق یہ مکان اس کے پاس ہے تو اسی کے گمان کے مطابق مسالہ ہوگا اور اس کا گمان تو یہ ہے کہ میں یہ پیسے کتنے دے رہا ہوں قسم کے سیزیے کے طور پر اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے نہ کہ مکان کے معاوضے کے طور پر مکان تو پہلے بھی میرا تھا ابھی اب میرا, میرا, میرا, میرا, میرا, میرا ہے تو کوئی مکان میں نئی ملک نہیں آئی اور مکان میں جب نئی ملک نہیں آئی تو اس میں شفا بھی ثابت نہیں ہوگا سورج سمجھ میں آگئی تو یہ ہوئے سلاح خاندار یعنی مصالح عنہ جس کا دعویٰ چھوڑا گیا وہ کیا تھا مکان اب مصالح علی بناؤ مکان بھائی مصالح علی اسی میں دوسری طرف سے بھی مکان بنا لو زیر نے میرے اوپر دعویٰ کر دیا کہ وہ جو آپ کے مکان آپ کے قبضے میں ہے وہ میرا ہے میں نے اس کو بلوایا اور اسے کہا کہ بھائی آپ یوں کریں کہ میں نے انکار کر دیا وہ مکان آپ کا نہیں یا میں نے سکوت کیا لیکن کہا اچھا چلو بھائی میرے ساتھ سلاح کر لو فلا جگہ پر میرا ایک مکان ہے وہ مکان لے لو اور اپنے دعوے کو چھوڑ دو فلا جگہ پر میرا ایک مکان ہے میری زمین ہے زمین وہ آپ لے لو اور اپنے دعوے کو کیا کر دو چھوڑ دو اور سلاح میں کس کے ساتھ کر رہا ہوں یا کرار کے ساتھ یا انکار اور سکوت کے ساتھ انکار یا سکوت کے ساتھ میں سلاح کر رہا ہوں وہ والے مسائل چل رہے ہیں بھائی آپ وہ یہ جو میں نے گھر دیا یہ جو بدل حالیہ دیا مصالح دیا کس کو دیا مدعی, مدعی, مدعی کو دیا کس کو دیا مدعی, مدعی, مدعی, مدعی, مدعی کو دیا تو یہ مصالح حالے ہوا تو اس کے اندر مل کے جدید آئی یا نہیں آئی بھائی وہ کیا سمجھ رہا ہے یہ مکان مجھے اس نے آ... کیا, کیا ہے میرے مکان کے بدلے میں دیا ہے معاوضے کے طور پر دیا ہے لہذا اس کے ساتھ اسی کے گمان کے مطابق اس کا معاوضہ ہوگا اور اس مکان میں اس کی نئی ملک آ گئی تو وہاں پر کیا ہوگا اس میں شفا بھی ثابت ہو جائے گا لہذا اس کے مکان کے پڑوسیوں میں سے کوئی شفا کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے شفا کر سکتا ہے کیونکہ نئی ملک سورج سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وہ عضا فالح دین لم یز فی ہے اور سلا کی کسی گھر سے تو لم يجب فی ہے تو اس میں شفا ثابت نہیں ہے کیونکہ شفا واجب نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے ثابت تو شفا اس میں ثابت نہیں ہے تو یجب بمان ہے لم یزیب بمان ہے لم یس بت کے ہے بھائی وہ عضا فالح الدارن اور جب کی کسی گھر پر و جب فی ہے شفا تو اس میں شفا ثابت ہو جائے گا معلوم ہوا گھر کیا ہے اس مثال میں داری گھر کیا تھا مفال بھائی اس میں مفول پڑھنا مصالح نہیں مصالح تو وہ کرنے والا آدمی ہے تو پہلی مثال میں کیا ہے مسالحان ہے اس کے اندر شفا نہیں اور مصالح علیہ دوسری میں ہے اس پر کیا ہو سکتا ہے شفاق ہو سکتے وہ ازاقا نسل قرار انحق رجال مدال اب بھائی سلح قرار کے کچھ مسئلے بتلا رہے ہیں بھائی دیکھو زید نے دعوی کر دیا کہ یہ جو مکان آپ کے قبضے میں ہے یہ میرا ہے میں نے اس کو بلوایا اور کہا ہاں ٹھیک ہے یہ مکان آپ ہی کا ہے لیکن یہ لو یہ پچاس لاکھ روپے لے لو اور اپنے دعوے کو چھوڑ دو تو یہ سلح کس کے ساتھ ہوئی یہ فرار کے ساتھ کس کے ساتھ یہ فرار کے ساتھ اچھا اب سلح ہو چکی ہے تو اس گھر کا کوئی مستحق نکل آیا کسی اور شخص نے دعوی کر دیا یہ مکان تو کیا ہے میرا ہے می, میرا ہے بھائی مستحق نکل آیا بھائی کوئی اور مستحق نکل آیا اس گھر کا تو کہتے ہیں اس صورت کے اندر بھئی جتنے گھر کا گھر کے جتنے حصے کا مستحق نکلے گا اتنے ہی بدلے صلح میں یہ شخص رجوع کر لے گا اور اسے واپس لے لے گا مطالعے کیا کر لے گا جتنے گھر کے جتنے حصے کا کوئی مستحق نکل آیا بدل سلح میں بھی اتنے ہی کے اندر مدعی پر رجوع کر لے گا بھائی میں نے جو اس کو پچاس لاکھ روپے دیے تھے یہ سلح ہوئی ہے انکار یہ پچاس لاکھ روپے میں نے اس کے قسم کے فیڈیے کے طور پر دیے یا مکان کے اوبس کے طور پر دیے ہیں اقرار کی بات چل رہی ہے مکان کے ریوس کے طور پر میں نے اس کو دیے ہیں بدلائے نہیں تھا یہ بیٹھ کے درجے میں ہے تو یہ جو اس کو میں نے پچاس لاکھ اس لیے دیے ہیں مکان کے بدلے کے طور پر دیے ہیں اور اس مکان کے آدھے کا کوئی اور مستحق نکل آیا کوئی اور مستحق نکل آیا تو پچاس لاکھ تھے پورے گھر کا ایور تو آدھے گھر کا کوئی اور مستحق نکل آیا تو آدھے گھر کے مقابلے میں کتنے پیسے بنے پچیس لاکھ تو میں مدعا آلے یعنی میں جاؤں گا مدعا کے پاس اور اس سے اپنے پچیس لاکھ لے لوں گا کہ یہ دیکھو آدھے گھر کا تو کوئی اور مالک نکل آیا ہے سمجھ میں ہے اور میں نے پورے گھر کے بدلے پچاس لاکھ دیے تھے تو اب آدھے کے بدلے کتنے ہو گئے پچیس لاکھ معلوم ہو پچیس لاکھ آپ نے مجھ سے ویسے لیے تھے لاؤ بھائی مجھے وہ دے دو سورج سمجھ میں آ گئی اور اگر سارے مکان کا کوئی مستحق نکل آیا تو سارے میرو روچوڑ کر لے گا جتنے حصے کا کوئی مستحق نکلے گا اس نے حصے میں کیا کر لے گا کیونکہ وہ پچاس لاکھ تو پورے گھر کا ایور تھے تو اس میں جتنا کوئی اور مالک نکل آیا معلوم ہوا اتنے پیسے اس نے سائز لے گیا ہے اس سے جا کر کیا کیا جائیں کہ واپس لے لے جائیں سورت سب کو سمجھ میں آ تو کہتے ہیں بھائی قرار ان جب سلح قرار ساتھ تھی فس توحق باز پس مستحق نکل آیا مصالحان کے بعد کا کوئی مصالحان کے کچھ حصے کا کوئی مستحق نکل آیا کا مین الس تو رجوع کرے گا مدعال بحثی ظال کا مینل ایوز اس کے حصے کے بقدر ایوز میں سے جتنے مکان کا کوئی مستحق نکلا اگر آدھے کا نکلا ہے ایوز میں سے بھی کتنے میں رجوع کر لے گا آ جائے کا کوئی مستحق نکلا ہے تو کتنے میں رجوع کر لے گا ایوس کے سلوس میں ربع مکان کا کوئی مستحق نکلا ہے تو ایس کے ربع میں چوتھے حصے میں رجوع کر لے گا وہ اضاوق اور انکار ان متنازع آپ مولانا بتلا رہے ہیں یہی صورت پیش آئی عن سکوت میں یا عن انکار میں تو پھر کیا کیا جائے گا بھائی میں نے زید کو پچاس لاکھ روپے دیے لیکن اقرار نہیں کیا بلکہ انکار کیا تھا بھائی یا سکوت کیا تھا اب جس گھر پر کلا ہوئی تھی اس گھر کا کوئی مستحق نکل آیا کیا ہوا مستحق نکل آیا مارا نام کچھ کا مستحق نکلا یا سارے کا مستحق نکل آیا کہتے ہیں یہاں اس صورت میں مدا اللہ جو پیسے ادا کر رہا تھا تو مدا علیہ کی طرف سے کیا شمار ہوتا تھا مسلم کا پی دیا اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے لیکن مدعی کی طرف سے کیا شمار ہوتا تھا معاوضے کے طور پر وہ لے رہا ہے تو یہاں اب مکان کے مثلا نصف مکان کا کوئی اور مستحق نکل آیا تو اب مدعائی پر واجب ہے کہ وہ آدھے پیسے واپس کرے کیونکہ اس نے یہ پچاس لاکھ کس کے لیے تھے وہ پورے مکان کے معاوضے کے طور پر لیا اس کا یہ گمان ہے اور آدھے مکان کا تو کوئی اور مستحق نکل آیا معلوم ہو اس نے جو آدھے پیسے لیے ہیں یہ اس کا حق نہیں ہے تو یہ پچیس لاکھ اس میں سے واپس کر دے گا اور پھر اس مستحق کے ساتھ خصومت کرے قاضی کے پاس لے جائے اسے سورج سمجھ میں آ گئی اس نے معاوضے کے طور پر لیے تھے مکان کے بدلے کے طور پر یہ پیسے لیے تھے اور تو معلوم ہو یہ مکان اس نے بیچا تھا اور اس مکان کے اندر کوئی اور مستحق نکل آیا تو یہ اس کی چیز تھی تو اب اس کو سمت کرنا بھی اسی کا کام ہے کیا کرے گا اس کے ساتھ جھگڑا اور مقدمہ کرتا ہے اسے خاضی کے پاس لے کر جاتا ہے صورت سمجھ میں آ گئی اور اگر پورے مکان کا کوئی مستحق نکل آیا تو مدائی کے ذمہ کیا واجب ہے سارے پیسے, وہ تو سمجھ رہے میں نے یہ پچاس لاکھ کس کا عوض دیا مکان کا اور پورے مکان کا مستحق نکل آیا تو اس پر کیا واجب ہے سارے پیسے واپس کرے اور کس کے ساتھ خصوت کرے مدار, وہ مستحق کے ساتھ خصوت کرے وہ جو مکان کا نیا مستحق نکل آیا بھائی اس کے ساتھ یہ مقدمہ کرے کہتے ہیں وہ اضاوق آ سرخان سکوت ان اور اِنْ انکارن جب سلا واقع ہوئی سکوت سے یا انکار سے پس تو ہے قد متنازع فی پس مستحق نکل اس متنازع فی کا یعنی وہ اس چیز کا کوئی مستحق نکلایا جس کے اندر جھگڑا ہوا تھا بالقصومتی تو رجوع کرے گا مدعی خسومت کے ساتھ یعنی خسومت کرے گا کس کے ساتھ کرے گا میں نے کیا بتلایا اس مستحق کے ساتھ بھائی وار اِی اور کیا کرے گا احباز کیا کرے گا واپس کر دے گا جتنے حصہ ہے اسی کے بخ جتنے کا مستحق نکلا ہے اسی کے بقدر اگر نصب کا مستحق نکلا ہے تو نصب واپس کر دے کل کا مستحق نکلا ہے تو کل واپس کرے گا سولوس کا مستحق نکلا ہے تو سولوس واپس کر دے گا دیکھا تو یہ جو اوپر مثال ذکر ہوا متن میں یہ کہ پورے گھر کا کوئی مستحق نکلایا فسٹ تو کل متنازع متنازع فی کا کوئی مستحق نک... مستحق نکل آیا رجع ورد, ورد آج تو رجوع کرے گا مداحب قسومت میں اس کے ساتھ ورد اروض اور کیا کرے گا ایوز کو سارا ایوز واپس کر دے گا وہ نسک بازار کا اور اگر اس گھر کے اس چیز کے کچھ حصے کا کوئی مستحق نکل آیا جس میں جھگڑا تھا رد حصہ تھا تو اسی کے وقت حصہ کیا کر دے گا واپس کر دے گا وارہ جہاں بالخصومتی فی اور اس حصے میں رجوع کرے گا خصومت کے ساتھ بھائی نصف گھر کا کوئی مستحق نکل آیا تو نصف عوض واپس کر دے اور اس نصف کے اندر کیا کر لے گا؟ مستحق کے ساتھ خصومت کر لے گا تو حاصل مسئلہ یہ ہوا کہ اگر صلاح عن سکوت یا عن انکار کی صورت میں متنازع فی کا کوئی مستحق نکل آیا تو اس صورت کے اندر اب مدعی کے ذمہ لازم ہے کہ وہ خصومت کرے اور وہ عوض جتنا لیا تھا واپس کرے اگر سارے متنازع کا کوئی مستحق نکل آیا ہے تو سارا عوض واپس کرے گا اور اس میں پھر خصومت کرے گا مستحق کے ساتھ اور اگر بعض متنازع کا کوئی مستحق نکل آیا ہے تو جتنا یعنی اگر نصف کا نکل آیا ہے تو نصف عوض واپس کر دے گا اور پھر خصومت کرے گا اور اگر سلوس کا نکلا ہے تو سلس واپس کرے گا اور سلس میں پھر کیا کرے گا سلوس بس واپس کر دے گا کا اور اس کے پھر خصومت کرے گا بھائی سمجھ میں یہ بات بھائی تو یہ مانا یہ ہوا کہ اب مستحق کے ساتھ جو خصومت کرے گا اس مسئلے کے اندر وہ خصومت مدعلے پر نہیں ہے بلکہ کس پر ہے مدعی پر ہے کیونکہ اس نے یہ چیز کامت کرنا بھی اسی کا کام ہے صورت مسئلہ یہ بھائی ایک آدمی نے میرے اوپر دعویٰ کیا کہ یہ جو آپ کا مکان ہے اس میں میرا بھی حصہ ہے اس مکان میں کیا ہے میرا بھی حصہ ہے لیکن کتنا حصہ ہے یہ اس نے بیان نہیں کیا بھائی پھر اس گھر کے کچھ حصے کا کوئی مستحق نکل آیا مصالح عنہ کے کچھ حصے کا کوئی مستحق نکلا اچھا اس نے کیا دعویٰ کیا تھا اس گھر میں کچھ میرا حصہ ہے کتنا ہے یہ بیان کیا کون سی جانب گھر کی میری ہے شمالی جانب مشرقی جانب کچھ بیان کیا کوئی دعوی اس کا ہے مشغول بھائی مشغول حصے کا اس نے دعوی کر دیا اور میں نے کیا کر لیا اس کے ساتھ سلا کر لکھ کیا کہ سلا کر لکھ مال اس کو کچھ لیا اور کھلا کر لی آپ اس گھر کا کوئی مستحق نکل آیا اس گھر کے کچھ حصے کا کچھ حصے کا کوئی مستحق نکل آیا تو کیا آپ اس مدعی جس کو اوب دیا گیا تھا کیا اس پر رجو ہوگا یا یہ اس کو کچھ پیسے واپس کرنا پڑیں گے اس نے بھی یاد کہا تھا اس گھر میں کچھ حصہ میرا ہے اور اس گھر کا بھی پھر اسی گھر کا کوئی مستحق نکل لیکن پورے گھر کا مستحق نہیں نکلا بلکہ کچھ گھر کا ہے مستحق تو کہتے ہیں اب اس پر عوض واپس یہ واپس حیوز نہیں کرے گا بھائی کیوں حس کیوں نہیں واپس کرے گا اس نے بھی کچھ کا دعویٰ کیا تھا اور گھر بھی کیا ہے کسی دوسرے کا کچھ حصہ نکل آیا کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے تو بیان نہیں کیا تھا میرا تیسرا حصہ ہے چوتھا حصہ ہے یا پانچواں حصہ ہے یا گھر کی فلاں جانی میری ہے اور مستحق بھی جو نکلا ہے وہ پورے گھر کا نہیں نکلا وہ کچھ حصے کا مستحق نکل آیا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا دعویٰ اس حصے میں نہ ہو جس کا مستحق نکلا ہے بلکہ اس کا دعویٰ اس حصے میں ہو جس کا کوئی مستحق جو ابھی بھی اسی کے پاس ہے یوں سمجھے جائے گا اس نے جیسے وہ گھر کا حصہ جو ابھی بھی مدعا کے پاس ہے اس میں اس کا دعویٰ تھا اور اس کے بدلے اس نے کیا کیے ہیں پیسے لیے تو وہ تو ابھی بھی مدعا ہی کے پاس ہے لہذا اب یہ پیسے واپس نہیں کریں سورج سمجھ میں آ لیکن اگر سارے گھر کا کوئی مستحق نکل آیا پھر تو معلوم ہوا کہ اس کا عوض لینا صحیح نہیں پھر یہ پیسے واپس کرے گا سورج سمجھ میں آ گئی معلوم ہوا اس مسئلے سے ایک اور بات کا بھی پتا چل گیا کہ عنہ مجہول ہو پھر بھی صلح صحیح ہے لیکن بدل صلح معلوم ہونا چاہیے بدل سلح کیا ہے وہ مصالح خانہ مجبول ہے اس نے کہا تھا گھر میں کچھ حصہ ہے پھر بھی سلح صحیح ہے کیوں صحیح ہے وہ مصالح خانہ نے تو ساخت ہو جانا ہے کیا ہو جانا ہے وہ ساخت ہو گیا اس پر تو سلح ہو گئی اس کے اوپر تو بات ہی نہیں ہوئی آگے ہاں بدلِ سلح کا معلوم ہونا ضروری ہے اس لیے کہ وہ تو ادائیگی کی جائے گی اور ادائیگی کے لیے اس کا معلوم ہونا ضروری ہے وہ انہیں دا حقی داری اور اگر دعویٰ کیے کسی شخص نے حق کسی حق کا کسی گھر میں ولم لمبی اور اسے بیان نہیں کیا کہ کتنا حق ہے گھر میں سلوس ہے ربو ہے شمالی جانب ہے مغربی جانب ہے کچھ بیان نہیں کیا فصول ذال کا اعلی شہین پھر اس کے ساتھ سلاح کر لی گئی اس پر اس حق سے سلاح کر لی گئی اعلی شہین چیز پر سم مستقباری پھر استحقاق نکل آیا کچھ گھر کا لم یارش ہے امین روزی تو ریوز میں سے کوئی چیز واپس نہیں کرے گا بھائی اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کا دعویٰ کس حصے میں ہو دوسرے حصے میں جس کا بھی کوئی مستحق نہیں نکلا بھائی چلیے بس مولانا المرام اللہ عالم بحقیقی الکلام